اور پھر کیا یہی ہے یہ دنیادی بے رینت ہے اور یہی سب کی اگر کچھ کر لیا تو موت بن گئی اور اگر آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا تو موت تو موت اگر بن گئی تو زندگی بن گئی اگر موت بگڑ گئی تو زندگی اس لیے کو ہر وقت یاد رکھنا یہ گبراہٹ کی بات نہیں سا. دروازہ ہے نا آخرت, آخرت کا دروازہ تو آشرت ان کو جانا ہے تو اس جانے کے لیے انسان کو تیاری کرنی چاہیے تو اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو تو سیکھ دے کہ ان اعمال کو پیار کریں جن وہ راضی آہ ہوتا ہے ان اعمال کرنے کو بچائیں جس سے نا بھی روزہ آزاد ناراض ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میرے دوست کو ایک بار میں خاص طور پر کہنا چاہتا تھا کہ صرف ظاہری اعمال پر اتفاع نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بالکل جوڑیں اور ان سے اپنی اصلاح نفس اور اپنے باتوں کے ساتھ مقام دیں ان بغیر دل کے بنے کچھ دعویٰ اللہ اللہ کماں بار کا رائے اے اللہ کو اے اللہ ہمارے بات اے اللہ نے اپنا توفی کے بندگی دے اے اللہ جب تک زندہ رہتے ہیں اے اللہ دین پر قائم رکھ اے اللہ ایمان پر پرفا والا بنا اے اللہ خیر پر چلنے والا بنا اے اللہ دین کی خدمت والا بنا اے اللہ ہمیں بھی سماعت اور اے اللہ پوری امت کو ہدایت کے راستے فرما دے اور پوری امت کو ہمارے ہدایت کو نماز اے اللہ جب تک جیے تیرے دین پر جمے رہیں اور ان کو سے رہیں اور اللہ جب اس دنیا سے جائیں تو اللہ بغیر کاٹ کے کمال ایمان سے ہم سب کا ساتھ نظر پسند اللہ ہوتا شہر ہنکی ہی محمد رات ہوئے